بس الرحمٰن رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سنہا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو پوت ہوں گے ان کی مفرت فرما اللہ ہمارے پوت شدگان کی منفرت فرما اللہ اللہ جو پوت ہوں گے ان کی مففرت فرما اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ یہ جتنی بہنیں آئی ہیں اللہ یہ جتنی بیٹی اور مائیں آئی ہیں اللہ یہ جتنے بیٹے بھائی اور بزرگ آئے ہیں اللہ اللہ سارے حاجتیں لے کے آئے ہیں اللہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ یہ سارے حاجت مند ہیں اللہ اللہ دیکھ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ اللہ تیرے رمضان میں بیٹھے ہیں اللہ فریادی لے کے آئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرے گھر میں فریادی بن کے آئے اللہ ان کی فریادوں کو پورا فرما اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ ان کی خواہشوں کو پورا فرما اللہ ان کے ارادوں میں برکت رہا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما اللہ ان کی بچیوں کی پرداپوشی فرما اللہ اللہ یہ جتنے آئے ہیں اللہ اللہ سب کی حاجتیں ہیں اللہ کر کے بنتے ہیں اللہ اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ سب کی مانگوں کو عطا فرما اللہ سب کی مانگوں کو, کو پورا فرما اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ اللہ میری حجات کو بھی پورا فرما اللہ مجھ غریب پہ بھی نظر کرم فرما اللہ اللہ اللہ اپنے دین کی خدمت <tap> <دا ایسا> اللہ اللہ میری سب سے بڑی حاجت یہی ہے اللہ اللہ تو مجھے ساری زندگی دین کی خدمت کی تو عطا کتاب اللہ اللہ اللہ میں تجھ سے ڈرونتا ہوں اللہ اللہ تو مجھ سے دین کی خدمت لے لے اللہ <tap> <tap> اللہ اللہ اللہ تم مجھ سے دین کی خدمت لے لے اللہ! اللہ اللہ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ اللہ تیرے سوا ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا تھا اللہ میں اپنے سارے بھائیوں کے لیے مانتا ہوں اللہ سارے حاضرین کے لیے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ دیکھ اللہ اپنے سوالیوں کو دیکھ اللہ اللہ اللہ حاجتیں ہیں جو زبان پہ نہیں آ سکتی اللہ اللہ تو دل کی حاجتوں کو جانتا ہے اللہ اللہ اللہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے اللہ تو دل کی مریادوں کو سنتا ہے اللہ تو پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا ہے اللہ تھیلی ہوئی جھولیوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تو اپنے ان گداگروں کو دیکھ رہا ہے اللہ اللہ ہماری جولیوں کو اپنی رحمتوں سے محبور فرماؤ اللہ ہماری چولیوں کو اپنی رحمتوں سے محبور فرما اللہ اللہ اگر تو نہ دے گا تو کہاں سے لیں گے ہم اللہ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ اللہ یہ سفید بہت ہمارے سارے گناہ بہت فرما اللہ دنوں کے روزے قبول فرما اللہ دن کے روزے قبول فرما اللہ, اللہ راتوں کا قیام قبول فرما کا قیام قبول اللہ قرآن سننا قبول فرما <ressensi> آج اللہ قرآن سنانا قبول فرما اللہ, اللہ <بال> تیرے نبی نے کہا ہے اللہ کہ رمضان کے روزے رکھنے والا راتوں کا قیام کرنے والا اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اللہ یہ تیرے نبی نے کہا ہے اللہ اللہ تو ہمیں گناہوں سے پاک فرما اللہ گناہوں سے پاک فرما اللہ ہمارے دامن سے سارے گناہ دور فرما اللہ تیرے پاک نبی نے کہا ہے کہ ان تاک راتوں میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے تیرے نبی نے کہا ہے اللہ ان راتوں میں اپنے فریادیوں کی فریاد سننے کے لیے خدش مول سے نیچے آتا ہے اللہ اللہ اللہ دیکھ لے اللہ یہ سارے مسکین تیری بار کا ہمیں ہاتھ پھیلا دیا اللہ سب کی حاجات پوری فرماؤ سب کی دعا کو قبول فرما سب کی حاجات پوری فرما اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اللہ اپنے حبیب پاک کے شہر کی زیارت نصیب فرما اللہ اپنے حبیب پاک کے شہر کی زیارت نصیب فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری اولادوں کو دین و دنیا میں کامیاب فرما اللہ ہمارے بچوں کو دین و دنیا میں کامیاب فرما اللہ ہماری اولادوں کو دین و دنیا میں کامیاب فرمان اللہ ہم فطیر تو اس سے مانتے اللہ ہمیں مسجد کی بڑی جگہ آتا فرما اللہ مسجد کے لیے کوئی بڑی جگہ آتا فرما اللہ مسجد کے لیے کوئی بڑی جگہ آتا فرما. فرما اللہ اللہ یہ لوگ دیکھ کتنی کتنی دور سے آئے ہیں اللہ اندھیروں میں اللہ آئے ہیں اللہ اللہ تیری نثار کے لیے آئے ہیں اللہ اللہ جتنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اللہ اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ سب کی مرادوں کو قبول فرما اللہ سب کی خواہشوں کو پورا فرما اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما اللہ بارہ نے رحمد نازل فرما اللہ نے رحمت نازل فرما ہمارے بے نمازیوں کو نمازی بنا اللہ ہمارے بے ہدایتوں کو ہدایت ہتا فرم اللہ ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا اللہ بے اولادوں کو اولاد اتا فرما اللہ فقیروں کو تمنگر بنا اے اللہ محتاجوں کو غنی فرماؤ اللہ دخ دور فرما اللہ شریروں کی شرارت سے بچا اللہ شریروں کی شرارت سے بچا اے اللہ حاصلوں کی حسد سے محفوظ فرما اللہ اپنے پاک نبی کے ساتھ جنت القردا سطح فرما اللہ پاک نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤ اللہ حوض کوثر کا پانی پلاؤ اللہ حوض کوثر کا پانی پلاؤ اللہ, پلا. اللہ جنت الکردا سطح فرما اللہ قبر کی تاریکیوں میں مدد فرما اللہ حشر کے میدان میں مدد فرما اللہ دین اور دنیا میں کامیاب فرما دین اور دنیا میں کامران فرما پیر و دنیا کی مرادوں کو پورا فرما اللہ اس مسجد کو آواز فرما اللہ اس مسجد کو امیدارائے نور بھرا اللہ کتاب و سنت کی آواز کو بلند فرما اللہ کتاب و سنت کی آواز کو بلند فرما اللہ پوری دنیا میں کتاب و سنت کی آواز کو عام فرما اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کی فریاضوں کو قبول فرما اپنے منتوں کی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے محمور کروا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ اس خراد کی روشنی سے ہمارے لیے کل سرات کے خبر کو آسان فرما اللہ اللہ یہ تیرے بوڑھے بندے اللہ اللہ راتوں کے اندھیروں میں ٹھوکرے کھاتے ہوئے اللہ اللہ, اللہ اللہ یہ جوان اللہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ تیرے گھر میں ساتھ دیتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بوڑھی مائیں آتی رہی اللہ آتی رہی اللہ اللہ اللہ اللہ سارے تیرے لیے ہی گوائے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آئیے تیری مار گاہ میں اللہ اللہ اللہ تیرے بندے تیری مارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ اللہ صرف تیرے لیے آئے ہیں اللہ اللہ تیری مارگا میں تیرے لیے آئے ہیں اللہ اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم نے تو تیرے نبی کا کہا اللہ اللہ اللہ ہم نے تو تیرے نبی کا کہا بادر ہے اللہ اللہ اللہ اللہ آج تیرے رمضان کی پتہ نہیں آخری آج ہو اللہ اللہ پتہ نہیں اللہ ہو اگلے سال زندہ رہے گا کہ نہیں رہے اللہ اللہ اللہ, اللہ! اللہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ اللہ اللہ اللہ کی اسی رمضان میں دسترب بردار اللہ! اللہ اللہ اللہ اللہ اسی رمضان میں تخت دے اللہ! اللہ اللہ اللہ اگر اگلے رمضان تک زندہ رہے تو اسلام پہ زندہ رہے اللہ اللہ اگر وقت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر ہو اللہ اللہ اللہ, اللہ! اللہ تو لرزوں سے درگزر کر لے اللہ اللہ تو غلطیوں پر نہ جانا اللہ اللہ تجھ کو تیری رحیمی کا واسطہ ہے اللہ اللہ تجھ کو تیری قریبی کا واسطہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ اگر تُو ہم گلاکاروں کو بخش دے اللہ تو تیرا گھر ٹیک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اگر ہم کیا گاروں کو منگ دے اللہ اللہ اللہ اگر تم ہم کو معاف کر دے گا اللہ کو تیرا کیا جائے گا اللہ! اللہ! اللہ! اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرے نبی نے کہا ہے اللہ کہ ت نے ماں کو بیٹے کے لیے محبت کا ایک حصہ دیا اللہ اللہ اللہ اللہ تیرے نبی نے کہا اللہ کہ ت نے ماں کو بیٹے کے لیے محبت کا ایک حصہ دیا اللہ اللہ اللہ اللہ تیرے نبی نے کہا اللہ تو نے ماں کو بیٹے کے لیے محبت کا ایک حصہ دیا اللہ اور میدان میں حصے محبت کے اللہ تو نے اپنے بندوں کے لیے اپنے باز رکھے اللہ اللہ اللہ اللہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جلدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھتا دی اللہ اللہ اللہ تو اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھے گا اللہ اللہ تو, تو ماں سے بھی کنارے میں حصے زیادہ محبت کرنے والا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ! اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ اللہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے پیار ہے اللہ! اللہ! اللہ اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ! اللہ اللہ اللہ ہماری اولادوں کو اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم تو اپنے بچوں کو بیمار بھی نہیں دیکھ سکتے اللہ اللہ ہم تو اپنے بچوں کو بیمار بھی نہیں دیکھ سکتے اللہ اللہ ہم ان کا جہنم میں جلتا ہوا کیبر دیکھیں گے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہماری اولادوں کو جہنم سے بچا لے اللہ اللہ تیرے نبی نے کہا ہے اللہ اللہ بدلوں کے دل تیری انگلیوں میں ہے اللہ اللہ ان دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اللہ اللہ ان دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اللہ ان دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اللہ اللہ ہمارے دلوں کو تندرست کروا دے اللہ اللہ اللہ ہم بیمار ہیں اللہ اللہ ہمارے بچے بیمار ہیں اللہ ہمارے گھر پہ بیماری اللہ اللہ اللہ تیرے خلیل نے کہا ہے اللہ بیمار ہم ہوتے ہیں شفا توں دیتا ہے اللہ اللہ ہمارے بیمار ہو ہم شفا دے دے اللہ اللہ ہم دکھی ہے اللہ ہم پریشان ہیں اللہ ہم مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں اللہ اللہ مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں اللہ اللہ دکھیوں کے دکھ سر دور فرما اللہ حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ مصیبت زدگان کی مصیبت رپا فرما اللہ میرے روزگاروں کو روزگار رکھا فرما اللہ بے اولادوں کو اولادا فرما اللہ فقیروں کو تمندر بنا اللہ محتاجوں کو غنی فرما اللہ دکھیوں کے دکھ درد فرما اللہ سارے حاجتیں لے کے آئے اللہ اللہ یہ کتنے بیٹھے اللہ سب حاجت مند ہے اللہ اللہ سب کی حاجتوں کو تو جانتا ہے اللہ اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے اللہ اللہ کسی کو اپنے گھر سے خالی نہ لوٹا اللہ دکھیوں کو اپنے گھر سے خالی نہ لوٹا اللہ ہماری آسوں کو پورا فرما ہم بے سہارا ہے اللہ اللہ ہم بے آسرا ہے اللہ اللہ تو ہمارا سہارا بن جا اللہ تو ہمارا آسرہ بن جا اللہ راز کا پچھلا پہر ہے اللہ اللہ تاج رات ہے اللہ اللہ رمضان کی آخری شب ہے اللہ اللہ قرآن کے ختم کی رات ہے اللہ اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو سنوار دے اللہ اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے اللہ اللہ دنیا میں کسی کے سامنے ذلیل نہ سکھا اللہ دنیا میں کسی کے سامنے محتاج نہ فروا اللہ دنیا میں کسی کے سامنے سوالی نہ بنا اللہ اپنے گھر کا محتاج بنا اللہ اپنے گھر کا محتاج بنا اللہ اوروں کو تو اوروں سے بھی مانگ رہا ہے اللہ. اللہ اللہ اللہ اللہ ہم تو بدلا ہم کچھ کو چھوڑ کے کہاں جائے اللہ اللہ ہمیں تو تیرے دروازے کے سوا کسی دروازے کا پتہ نہیں اللہ ہم تو تیرے سر کے سوا کسی در کا پتہ نہیں اللہ اللہ اللہ اگر ت نے اپنے بندوں کو لٹا دیا تو کہاں جائے اللہ اللہ تیرے سوالی کہاں جائے اللہ اللہ اپنے سوالیوں کو خالی نہ لوٹا اللہ ہمیں خیر عطا فرما اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے اللہ اللہ یہ سپید بالوں والے بوڑھے آئے ہیں اللہ اللہ معصوم بچے بھی آئے ہیں اللہ اللہ نوجوان بھی آئے اللہ اللہ بوڑھی بہر بھی آئے ہیں اللہ اللہ معصوم بچیاں بھی آئی ہیں اللہ اللہ جوان بہنیں بھی آئی ہیں اللہ اللہ تیری بارگاہ میں تیرے پچھلے بہر ہاتھ پھیلا کے سے مانگتے ہیں اللہ اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما اللہ سب کی حاج میں پوری فرما اللہ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرما اللہ سب کو رس حلال عطا فرما اللہ سب کو حرام سے محفوظ فرما اللہ تیرا گھر ہم نے یہ بنانے کا فیصلہ اللہ! اللہ اللہ ہم کمزور ہیں اللہ اللہ اللہ ہم اس کو نہیں بنا سکتے اللہ اللہ ہے تکویل تک پہنچا اللہ اس گھر کو مکمل کروا اللہ اس کو ظاہری باطنی طور پر آباد کروا اللہ اللہ جو مخلص دوست اس کے لیے تعاون کر رہے اللہ اللہ جو ساتھی اس کے لیے محنت کر رہے اللہ تو سب کو جانتا ہے اللہ اللہ تیرے گھر کو آواز کرتے ہیں تو ان کو گھروں کو آواز فرما اللہ جو تیرے گھر کو آواز کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آواز کر اللہ یہ سارے بندے تیرے گھر میں اللہ تیری بارگاہ کو اپنے سجدوں سے سجانے آئے ہیں اللہ اللہ تیرے ماتھے تیری بار میں ماتھے جکانے آئے ہیں اللہ اللہ ان قادیوں کو جہنم سے آزاد فرما اللہ اس گھر کو آباد فرما اللہ اس کو مینارا نور بنا اللہ اس کو کتاب و سند کا مرکز بنا اللہ پورے علاقے کو اس سے روشن فرما اللہ جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو سربلند فرما اللہ جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما اللہ تو ان کا سہارا بن جا اللہ تو تشمنوں سے بچا اللہ حوصلوں سے بچا اللہ شریروں کی شرارت سے بچا اللہ میں آج تیرا بندہ تیری بارگاہ میں اپنے ان سارے بھائیوں بہنوں کے لیے تجا کروں اللہ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ اللہ ان میں سے کسی کو بھی اپنی رحمت سے خالی نہ لوٹا اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے محبوظ کروا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما اللہ سب کو اس کے حلال عطا فرما اللہ سب کو بیماریوں کو شفا عطا فرما اللہ سب کے بیماروں کو تندرست بنا اللہ سارے مطلوزوں کے قرض ادا کروا اللہ سارے کمزوروں کو طاقتور بنا اللہ میں تیری بارگاہ میں حیثا کرتا ہوں اللہ تو میرے قرآن کے پڑھنے کو سنانے کو بہت فرما اللہ کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق ادا فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ مجھ کو حق پہ سامنے جھگنے کی توفیق نہ دینا اللہ اللہ اپنے بازار کا سوالی ہی بنائے رکھنا اللہ اللہ ریا سے بچا لے اللہ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے گھر میں اکٹھا پرواہ اللہ اپنے حبیب پاک کے عورت پہ اکٹھا پرواہ اللہ اپنے عرب کے فائے کے سے اکٹھا پرواہ اللہ اپنے نبی کی میت میں جنت میں اکٹھا پروا اللہ ہماری نگاہیں پیاسی ہیں اپنے گھر کا دیدار رہا فرما اپنے نبی کے شہر کی زیارت نصیب فرما اللہ یہ ہمارا ملک تیرے نام سے بنا اللہ اس کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ پاکستان میں کتاب و سنت کو نافذ فرما اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ پوری کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ حقا رمضان فلسطین کشمیر ہندوستان اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ اسلام کو غلط ادا فرما اللہ ہماری بیٹیوں کی پوشی فرما اللہ ہماری بہنوں کی لاج رہنے اللہ اللہ ہماری ماؤ کی عزتوں کی حفاظت فرما اللہ اگلے رمضان تک زندہ رہے تو اسلام پہ زندہ رہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ ہم کو پکا لوازی بنا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کی محبت ادا فرما اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور پروا اللہ ہماری بڑی ہوئی منزل کو ببول پروا اللہ جو غلطیاں ہو گئی اس سے نرمنر پروا اللہ قرآن کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں نور بنا اللہ دنیا آخرت میں نور بنا اللہ دنیا آخرت میں روشنی بنا اللہ جو دور دراز سے اللہ تیرے قرآن کے لیے آئے اللہ انسان قبول فرما۔ اللہ <سؤال> ہماری فریادوں کو قبول کرما ربنا تقبل منا بننا ان کا تک کبھی نہیں تم علیہ ان تک تب رہی صلی اللہ تعالی رس کا ہی محمد الحالی محلی اجمائی